سوال ہے کہ کفار کے نابالغ بچے اگر مر جائیں تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں تو اس میں کچھ اختلافات ہیں فقی ملت شعر بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں سیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرقین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا اللہ خلق احم اعلم و بیمہ عاملین تو حضور علیہ السلط نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا فرمایا ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب وہ جانتا ہے جب بندے کی تخلیق کرتا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور علیہ اللہۃسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی غنی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا بھی لکھ دیا جو اب ہمیں یہ سمجھنے کا ہمارا اسلام کیا سمجھاتا ہے ہمیں کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا مگر اس اختیار کے بعد اس کو استعمال انسان کیسے کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم ذلیم ہے صحیح ہے صح. کلیئر ہے بات یہ اللہ تعالیٰ کے علم ذلی میں ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ کس کو نیک بخت بنائے کس کو بد بخت بنائے وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے ایک مفہوم اس طرح بھی ملتا ہے کہ جس کو اپنے داہنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا وہ جنتی ہے اور جس کو اپنے بائیں دست قدرت سے پیدا فرمایا وہ جہنمی ہے تو حقیقت میں اپنا حال کسی کو نہیں پتا کہ انسان نیک اعمال کرتے کرتے اگر اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے بد لکھی ہے تو آخر وقت میں وہ ایسا ہو جائے گا کہ جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں اچھائی لکھی ہے اس کے لیے نجات لکھی ہے تو کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آخری دم پہ بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو بہرحال فقی اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی طویل بحث کے بعد ایک تو نو اقوال آپ نے ذکر فرمائے کہ کفار کی نابالغ اولاد جب مر جائیں تو وہ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں اس سے متعلق کہ بعض نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گی بعض نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گی والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے بعض نے فرمایا کہ وہ برزخ میں رہیں گی مسلمانوں کے نابالغ بچوں میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ وہ تو جنت میں ہی جانے ہیں یہاں تک کہ ایوہ سکت المراغم کہ اے جھگڑنے والے اللہ تعالی باروز قیامت اس سے فرمائے گا وہ کیوں فرمائے گا اس لیے کہ وہ نامالک بچہ مرنے والا اپنے والدین کی شفاعت کے لیے ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالی سے گویا کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ جھگڑے گا تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس کا مفہوم ہے کہ اے جھگڑنے والے اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا اب کفار کے نابالغ بچوں میں جو راج مرجو کال جس طرف رجحان ہے علماء کا زیادہ وہ یہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے انسان جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا کیا ہے دین فطرت کیا ہے وہ اسلام ہی ہے واللہ تعالی عالم